خطبہ نمبر چھیاس آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی جب شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اور اس دعا کو رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے ورد زبان فرمایا بسم اللہ الرحمن رحمان السفر اللہ المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد اللهم انت الصاحب في السفر خدایا میں اس سفر کی مشقت اور پاپسی کے اندوہ غم اور اہل و مال و اولاد کی بدحالی سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو ہی سفر کا ساتھی ہے وانت الخليفه في الاهل ولا يجمعهما غيرك لأن لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون اور گھر کا نگراں ہے کہ یہ دونوں کام تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے کہ جسے گھر میں چھوڑ دیا جائے وہ سفر میں کام نہیں آتا ہے اور جسے سفر میں ساتھ لے لیا جائے وہ گھر کی نگرانی نہیں کر سکتا